السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ ومنسار علی نہجه الیوم الدین وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد ہم اپنی تربیتی کلاس میں آخری موضوع ہمارا کہا چل لہا تھا کچھ یادو آپ کو کہ علم حاصل کرنا اس میں کیا کیا بیان ہوا تھا کہ روح کی تربیت کے لیے علم علم کی بجالس میں جانا ویسے روح کا علم سے کوئی کیا تعلق ہے کوئی روح کی غذا ہے وہ غذا کیسے کھاتے ہیں اس کو ہاں جی علم کھایا تو نہیں آتا کہ وہ جو غذا ہو غذا تو کھائی جاتی نا کیا خیال ہے کہ علم کے ساتھ روح جو ہے اس کی تربیت ہوتی ہے اس لیے غذا جو ہے ضرور نہیں کہ ایک ہی طرح کی ہو ہر چیز کی غذا اس کے لحاظ سے ہوتی ہے جسم کی غذا کھانے سے پینے سے ہے اور روح کی غذا جو ہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنے سیکھنے اس کی تربیت لینے سے ہے تو علم جو ہے روح کی غذا ہے کہ اس کے بغیر روح کی تربیت نہیں ہو سکتی اور اس لیے جب علم نہیں ہوتا تو آدمی نہ تو اس کے اندر کوئی اخلاق و آداب ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سکون و اطمینان ہوتا ہے کیونکہ جہالتیں جہالت جو ہے انسان کے اندر طرح طرح کے توہمات پیدا کرتی ہے اور آدمی ان توہمات کی وہموں کی وجہ سے ہر وقت جو ہے بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے ہر وقت ڈر خطرے خوف ہوتے ہیں مختلف طرح کی چیزوں سے لیکن جب علم ہوتا ہے اور علم جو ہے وہ بھی وہ علم جو کہ قرآن و سنت کا علم وہی کا علم ہے تو یہ وہ علم ہے جو انسان کو اس کے سامنے حقائق واضح کرتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں اور پھر اس بنیاد پر ہر چیز کے ساتھ معاملہ اسی علم کے ساتھ کرتا ہے تو اس لحاظ سے علم جو ہے روح کی غذا ہے تو جس کے لیے ہم نے آیت پڑھی تھی نل الدینۃ تقوصمنشوان تدک کرو پیدا حمب سروم اس آیت کا معنی کیا ہے اذا کو طائف من ہوں طائف یعنی گروہ نہیں یہاں پر طائف عم کے معنی کیا یہاں پر شیطان کا وسوسہ شیطان کی اکساہٹ تو یہاں پر یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ اس کی اکٹا اکساہٹ جب شیطان کسی جن کے کسی شیطان کی طرف سے پہنچتی ہے ان لوگوں کو جو متقی ہیں تو کیا کرتے ہیں اس پر تدک کروں ہاں فوری طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا حکم یاد کرتے ہیں کہ اس موقعے پر اس مناسبت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں اور یہاں سے پتہ چلتا ہے علم کی اہمیت کا کیونکہ جب علم ہوگا تو تبھی ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جب علم نہیں ہوگا تو پھر نمکن ہے کہ آدمی ایسے وقت میں کو اس کو صحیح رستہ مل سکے فضا بسرون جب وہ فوراً بسیرون سمجھ کیا ہے بصارت ہے یا بصیرت ہے بصارت اور بصیرت ہم نے شروع سے پڑھا تھا دونوں کو فرق ہے ایک ہی چیز ہے کیا فرق ہے بصارت جو ہے وہ ظاہری آنکھوں کی اس کا دیکھنا آنکھوں کا دیکھنا بصارت ہے اور بصیرت کیا ہے وہ دل کا دیکھنا یعنی کسی چیز کو جاننا اس کے حقیقت کو پہچاننا یہ بصیرت ہے اور اس میں اہم چیز کون سی ہے بصیرت ہے آنکھیں کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی علم نہ ہو عقل نہ ہو ایمان نہ ہو تو اس کی تیز نگاہیں انسان کے لیے بالوقات و بالے جان ہوتی ہیں لیکن اگر بصیرت ہو جو آدمی آنکھوں سے اندھا بھی کو نہ ہو تب بھی اس کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے صحیح اور غلط کیا ہے اور مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے تو یہاں پر اللّہ تعالیٰ مناتے ہیں کہ شیطان جب بس وسا یعنی ڈالتا ہے نیک لوگوں پر تو اللہ کا حکم یاد کر کے ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہمارا یہاں پر کیا موقف ہونا چاہیے تو یہ اس علم کا فائدہ کہ جس سے روح کو غذا ملتی ہے اور اس لیے علم حاصل کرنا روح کے لیے اور دوسری چیز کیا ہے روح کے غذا کے لیے علم کے ساتھ ساتھ خالی علم کافی ہے عمل بھی ہے لیکن اس سے پہلے صحبت اچھے لوگوں کی صحبت ہو ورنہ عالم آپ کو بڑے بڑے ملیں گے لیکن وہ عالم جن کا علم ان کے لیے والے جان ہے ان کے اوپر حجت ہے نہ کہ ان کے لیے حجت بلکہ ان کے اوپر حجت ہے عالم بد عمل بے عمل اپنے علم کے خلاف چلنے والے اس لیے اس علم پر چلنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے اور تربیت کہاں سے ملتی ہے اچھی محفلوں سے اچھے دوستوں سے علماء سے اہل حق سے ایمان والوں سے نیکی تقوا پرہیز گاری والوں کرنے والوں سے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ جہاں پر انسان کو نیکی کرنے میں ترغیب ملے اور برائی سے اس کو دور کیا جائے اور کوئی شک نہیں کہ محفل و کا دوستوں کا بڑا انسان پر اثر ہوتا ہے اور اسی لیے آپ علیہ وسلم نے اچھے اور برے ساتھی کی مثال کس طرح سے دی ہے خوشا. کہ حامل المسکی او کا نا فقیر خی... حامل المسک کا کیا مطلب کہ خوشبو بیچنے والا یا تو آپ اسے آپ کو ہدیہ کے طور پر دے گا یا آپ اسے خرید لو گے یا کم از کم خوشبو تو آئے گی اگر اس کے پاس بیٹھو گے اور نافق القیر بٹھی والا بٹھی میں پھونکنے والا ہاں اس میں کیا ہوتا ہے <تصفح> پاس بیٹھو گے تو چنگاری اڑ کر کپڑا جلائے گی جسم جلائے گی اگر وہ نہیں تو کم از کم دھواں اور اس کی بدبو تو آئے گی تو یہ ہے اچھے اور برے محفل یعنی کہ محفلوں کا اثر تو اس لیے روح کی غذا کے لیے اچھی محفلوں کو تلاش کرنا ان کو اختیار کرنا اس میں بیٹھنا اٹھنا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ کیا ہے مکون عما صادقین سچے لوگوں کے ساتھ ہو اور مزید پس النفس کا مال الدین دعن عرب حمب الغاطی ولاشی ہم نایت پڑھی تھی کہ صبر کرو ان لوگوں کے ساتھ اللہدین دونوں رب حمب الغاۃ جو صبح و شام یعنی ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس کو پکارتے ہیں فلا کہ دنیا کی زینت تلاش کرتے ہوئے ان لوگوں سے نیک لوگوں سے آنکھیں نہ پھیرو تو اس لیے اچھے لوگوں کے محفل مجلس جس طرح کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی محفلیں ہیں اگر آپ کو یہاں سے علم کوئی حاصل نہ بھی ہو تب بھی کم از کم جب تک یہاں بیٹھو گے کوئی چگلی قیمت ہو رہی ہے کوئی گالی گلوچ ہو رہی ہے آپ کو اور اس طرح کا گناہ کا کام کو ایسی چیز دیکھنے کو سننے کو نہیں مل رہی بلکہ قرآن اور حدیث اس کی روشنی میں چیزیں سننے کو مل رہی ہیں اگر کوئی چیز علم علم حاصل نہ بھی ہو تب بھی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ کہ کمز کم از کم وہاں پر بیٹھ کر آدمی غلط چیزوں سے دور رہے گا اگر اس کو وہاں پر کوئی اچھی بات نہ بھی سیکھنے کو ملے کہ آدمی فرض کرو بعض ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر بڑا کمزور ہے اور کچھ سیکھ نہیں سکتا لیکن ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کم از کم اس کا یہ وقت جو ہے کسی غلط کام سے غلط چیزوں سے دور اسے اس سے بچ جاتا ہے اور اسی طرح سے ایسی محفلوں پر اللہ کی طرف سے جو رحمت برکتیں ہوتی ہیں وہ لازمی طور پر مل رہی ہیں سبھی ہی کو مل رہی ہیں جو کچھ سیکھ رہا اس کو مل رہی ہیں جو نہیں سیکھ رہا جس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا اس کو بھی مل رہی رحمت برکتیں سبھی کو مل رہی ہیں چیز ہے کہ آدمی وہاں سے مزید کو سیکھ کر اٹھے تو یہ اچھے لوگوں کے محفلیں مجھے سے کوئی آدمی غلط بات کرنے لگتا ہے فوراً روک دیتے ہیں اچھی باتیں اچھی چیزیں کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے وہاں پر تو یہ فائدہ اس لیے صحاب ایک دوسرے کو کیا کہتے ام بنا نزداد داد ایمان اور چلے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں نجلس جلس ن نجلس بنا اور مل کر بیٹھیں کم از کم چند گھڑیاں ایمان لائیں کیا ایمان بڑھائیں ایمان بڑھائیں ایمان تو پہلے سے ہے ایمان بڑھانا مراد ہے تو کوئی شک نہیں کہ اچھی محفلیں اور وجہ کا بڑا اثر ہوتا ہے اور مزید کیا ہے روح کی تقویت کے لیے نفس کا تزکیہ کرنا ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو پوائنٹ کو یاد رکھا کریں نا کیا, کیا پوائنٹ آتے ہیں کسی موضوع پر ہم نے علم کا ذکر کیا روح کی تربیت کے لیے روح کی غذا کے طور پر اور علم کے ساتھ ساتھ اچھی اور نیک محفلوں کا اچھے لوگوں کا اور روح کا تزکیہ اس کو تزکیہ کرنے کے لیے ہر وہ چیز کرنا کہ جو آپ کے روح کو پاک کرے اس کو غلاظتوں سے نجاستوں سے غلط چیزوں سے شرک سے کفر سے ان چیزوں سے دور کرے اللہ پر ایمان تقوی پر گاری اور اللہ کی اطاعت ان چیزوں کی طرف مائل کرے نفسمن ذکا و قد خواب مندس کہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا اور ناکام ہو گیا جس نے اس کو دسہ دبا دیا یعنی اس کو یعنی اس کو گلی یعنی کہ اس پر غلطیں ڈال اس کو نہ پاک کر لیا تو اس کے بعد آیت ہم نے ذکر کر دی ہے اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے بکثرت مسنون دعائیں دہراتا ہے صفحہ نمبر بکثرت مسنون دعائیں دہراتا رہتا ہے مسلمان اپنی روح کو تقویت پہنچانے اور اپنے دل کو اللہ تعالی سے جوڑنے میں ان مسنون دعاؤں سے مدد لیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جیسے گھر سے نکلنے گھر میں داخل ہونے مسافر کو الوداع کہنے مسافر کا استقبال کرنے نیا کپڑا پہننے بستر پر لیٹنے سو کر اٹھنے وغیرہ اور دیگر کاموں اور مواقع کے لیے مسنون دعائیں مروی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اس کام میں راستی اور استقامت کی توفیق دے اور اس میں غلطی اور لغزش سے بچائے رکھ لطف کرم لطف و کرم فرمائے اور خیر کا معاملہ کرے یہ ساری دعائیں حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں اور اذکار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھاتے تھے اور ان کے اور ان کے مواقع پر انہیں پڑھنے کے لیے ترغیب دلاتے تھے دیکھ کہ دیکھیں کہ یہاں پر مکثر مصن دعائیں دہراتا رہتا ہے روح کی غذا کے لیے روح کی تربیت کے لیے حقیقت میں ایک مسلمان جس سے ہم نے شروع میں پڑھا تھا ایک لفظ بیدار دل ہوتا ہے کیا معنی؟ اس کا دل ہمیشہ جاگتا ہے زندہ ہے ہوشیار ہے جس وجہ سے کیا ہے کہ اس کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل ہو اس سے لاپرواہ ہو اگر ایسی چیز ہے تو انسان کو اپنے اپنی تربیت کی اصلاح کی ضرورت ہے اور حقیقت میں یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں کہ با اوقات صرف یعنی کہ منٹ سیکنڈ بلکہ کہ کہ گھنٹے ہمارے اس انداز سے گزر جاتے ہیں کہ نہ تو ہم کوئی دنیا کا کوئی اچھا کام مثبت کام کوئی مفید کام کر پاتے ہیں اس میں اور نہ ہی کوئی اللہ کی عبادت دین کے حوالے سے ہم سے کوئی یعنی ایسا کام انجام پاتا ہے ایسے ہی فالتو بیٹھے ہوئے اچھا با اوقات تو بحث بات فالتو بیٹھے ہوئے آج کل موبائل اس طرح کی چیزیں اب اس میں اگر چاہے کو حرام چیز نہ بھی دیکھیں ہاں یہ کہنا کہ حرام نہ دیکھیں یہ تو بڑا مشکل چیز ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو غلطوں سے بھری ہوئی ہیں آپ کو اسلامی پیج بھی کھولیں گے نا تب بھی اس کے کھلتے ہوئے ہی کوئی آ, ویڈیو آڈیو کھولیں گے کچھ اس طرح کی چیز کھولیں گے یوٹیوب وغیرہ پر تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی مشہوری کوئی اس طرح کی چیز جس میں میوزک ہے جس میں کوئی تصویریں ہیں کوئی اس طرح کی بےغودگیاں ہیں سمجھے نا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گناہ سے خالی نہیں ہیں آدمی نے سمجھا کہ میں اس میں نکی ہی کا کام کر رہا ہوں نیکی کا کام کرتے کرتے بھی آدمی کے سامنے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں الگ بات ہے کہ اگر واقعی طور پر اپنے وقت کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اپنے نفس کو جو کنٹرول کر کے برائی کو اس سے اپنی آنکھیں پھیرتے ہوئے, اس پر نا, اس پر کان نہ ہوئے کوئی چیز آ گئی اچانک آ گئی اس کو دور کر دیا تو اس چیز پہ اس کی پکڑ نہیں ہے انشاءاللہ لیکن کہنے کا مقصد کہ بعض اوقات ہم اگر کوئی اس طرح کا نیکی خیر خیر کا کام نہیں تو ہمارے بہت سے وقت جو ہے اس طرح کی چیزوں پر اگر کوئی کھلا گناہ نہیں تو اتنا کم از کم ٹائم ضائع ہونا ایسی چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں فالتو قسم کی چیزوں پر بیٹھے رہنا ان کو دیکھتے رہنا تو <coughs> یہ کیا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ کی روح کو یعنی کہ اس کے یعنی کہ روح کی اس کے بگاڑ کا اور اس کی خرابی کا باعث ہے اگر نبی کاماتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے دل مردہ ہوتا ہے اب ضروری کہ ہنسنا کوئی آدمی کسی گناہ پر غلط کام کر کے ہنس رہا ہو کوئی خسرے ناچتے ہوئے دیکھ کر کوئی اس طرح کے غلط کاموں پر نہیں ضروری نہیں بعض اوقات ویسے ہی کوئی جائز مبا چیز ہے اس پر ہنس رہا ہے لیکن زیادہ ہنسنے پر کی اس کی یہ سزا ہے اور دل مردہ ہونے کے معنی کیا ہے آئیے روح کا ہمارا موضوع یہ ہمارا روح کا موضوع جو ہم پڑھ رہے ہیں دل کا مردہ ہونا تو اس کی وجہ کیا ہے زیادہ ہنس اس سے معلوم کیا ہوا کہ بعض اوقات انسان اپنے اوقات کو ایسے ہی فالتو چیزوں کے اندر ضائع کرتا ہے اس میں کوئی نہ تو دنیا کا کوئی مثبت کام اور نہ ہی دین کے لحاظ سے کوئی اچھا کام کر پاتا ہے کہ جو روح کے بگاڑ کا سبب ہے اس لیے ہمیں جو تربیت دی گئی ہے علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ مسلمان کا کوئی لمحہ کوئی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو اور اسی لیے ہر کام کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی دعا ہے گھر سے نکل رہے ہیں دعا گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نکلتے ہیں دعا ہے واش روم میں داخل ہوتے نکلتے ہوئے دعا ہے رات کا رات شروع ہوگی دن چلا گیا دن آ, آ رہا ہے رات جا رہی ہے دعائیں ہیں اذکار ہیں اس لیے ہم حقیقت میں اگر دیکھیں رسول علیہ مصلاسان کی زندگی اور آپ کے معلوم معمولات جو ہیں دن رات کے اور بلکہ ایک کتاب ہے عربی میں اسی موضوع پر اسی موضوع پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیہ ڈیلی کے آپ کے جو مسنون اعمال ہے عربی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر بھائی عربی سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس وہ عربی میں بھی ہے ان کو دے سکتے ہیں ہم ورنہ اردو میں پی ڈی ایف آپ کو دیتا ہوں تو اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے اور بہت اچھی کتاب ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے لے کر اٹھنے سے لے کر رات سونے تک مسلسل آپ کا ہر چیز کرتے ہوئے آپ کا کیا معمول ہوتا تھا دعائیں بھی آپ کے معمولات بھی اس میں اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں ہاں آپ کو جو بتائی ہے آپ کو تو دی بلکہ آپ کو دی ہوئی شاید ہاں جی نے تقسیم بھی کی تھی یہاں پر ہاں جی تو خیر تو وہ کتاب جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ رسول علیہ وسلم کے زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں آپ کو ملے گا کہ جس میں کوئی ذکر نہ ہو کوئی دعا نہ ہو ان دعاؤں کا بڑا انسان پر اثر ہے سب سے پہلے تو یہ روحانی تربیت ہے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے ان چیزوں کو پڑھنے سے لیکن بشرتے کہ ان کو پڑھا جائے ان دعاؤں کا ان اذکار کو کیا جائے دل کے ساتھ بیدار دل کے ساتھ غافل دل کے ساتھ نہیں یہ شرط ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب کم از کم اس ان دعاؤں کے معنی معلوم ہوں گے کتاب کا نام ہے عربی میں جو ہے کہ آپ صلی وسلم کی ہر روز کی سنتے ہیں۔ اس کا میں دیکھتا ہوں اگر اردو میرے پاس پی ڈی ایف ہے تو میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ میں <خف> انسل تلاش کر کے آپ ساتھیوں کو شیئر کرتا ہوں گروپ میں ڈالتا ہوں اس کتاب کا اردو ترجمہ ہے تو خیر تو بات کر رہے تھے کہ ان دعاؤں کا ایک تو روحانی اثر اور دوسرا روحانی اثر کے علاوہ ان کا اجر و ثواب ظاہری بات دعائیں پڑھ رہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور دل دل کو حاضر کر کے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عذر و ثواب بھی مل رہا ہے اور تیسرا بڑا فائدہ اللہ کی طرف سے ہی حفاظت ان دوؤں کے پڑھنے سے صبح و شام کے اذکار ہوں مختلف طرح کے دعویں ہیں دعائیں ہیں گھر سے نکلتے ہوئے کیا دعا ہے بسم اللہ ہی توکل لا اللّہ اللہ ولاقوۃ اللہ باللہ اس سے کیا ملتا ہے کچھ نہیں پتا کیا ملتا ہاں جی اور کچھ شیتان کیا کہتا ہے اس وقت ہاں جی پہلی بات تو اللہ کی طرف سے اس کو اس دعا پڑنے والے کو کیا کہا جاتا ہے لق ہفی تھا وفیت تین لفظ ہدی تھا کہ تجھے ہدایت مل گئی بابو تھا اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا بابوقی تھا اور ہر شرط سے بچ گیا محفوظ ہو گیا تو شیطان پھر کیا کہتا ہے ایک دوسرے کو شیطان کیا کہتے ہیں کہ اس آدمی پر تم کیا کرو گے اس کے خلاف کیا کرو گے جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اللہ نے اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا اللہ نے اس کو بچا لیا یعنی اب اس شخص کے اوپر تمہارا کوئی رستہ نہیں اس, کو اس, کو اس پر کوئی وار کرنے کا اس طرح کے اس طرح کی چیزیں کرنے کا آدمی جب یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے اللہ پر توقل کرتے ہوئے سیمانوں میں حقیقت میں تو اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے شیطان خود ہی اس سے پیچھے اٹ جاتا ہے کہ اس پر اب کوئی اس پر وار کرنے کا کوئی رستہ نہیں کوئی طریقہ نہیں ہاں یہ شب و روز کے مصنون اعمال آپ ان شاء اللہ آپ شیئر کر گروپ کے اندر تو اس میں صرف آپ کو ایک مثال دی میں اسی طرح سے ہر چیز داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو اور بسم اللہ والا جناب یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن خالی بسم اللہ بھی پڑھ لی جائے تب بھی کیا ہوتا ہے شیطان, شیطان وہیں پر پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان کا رستہ بند ہو جاتا ہے صرف آپ گھر میں داخل ہوں گے شیطان نہیں ہوگا اور بسم اللہ پڑے بغیر داخل ہو گئے تو شیطان خود نہیں اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ بھی رات گزارنے کی جگہ مل گئی ریسٹورنٹ مل گیا آپ کو سمجھے نا اب آگے کیا ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان کہتا ہے کہ ریسٹورنٹ نہیں ملا ساتھ کھانا بھی مل گیا ہے ٹھہرنے کی جگہ بھی کھانے بھی اور ہم اکثر و بیشتر شیتانوں کی ضیافت کرتے رہتے ہیں سمجھے نا گھروں میں ان کو لا کر ان کو گھروں میں لاتے ہیں اور ان کو کھانے کھلاتے ہیں کب جب بھی بسم اللہ پڑھے بغیر آ بسم اللہ لپڑے بغیر کھانا کھانا شروع کر دیا تو بات کر رہے تھے کہ میں صرف چند مثالیں دے کر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا کتنا بڑا اثر ہے انسان کے اس میں کیا فوائد کیا نقصانات ہیں ان چیزوں کے کرنے میں اور نہ کرنے میں کتنا بڑا اثر ہے انسان کی زندگی پر ان کا اور جب ہم ان چیزوں کا اثر دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کس قدر ضرورت ہے ان دعاؤں کو سیکھنے کی سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی اور بھائیوں ایک بڑی, بڑی اہم چیز انسانی فطرت جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان جس چیز کا اپنا معمول بنا لیتا ہے جس چیز پر اپنی روٹین بنا لیتا ہے وہ اس پر چل پڑتا ہے ایک آدمی کے عادت ہے ہر وقت اپنی زبان سے کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتے رہنا کام کرتے ہوئے بھی ہاں کام کو ایسا ہو کہ جس میں کہ ان کے زبان کا تعلق نہ ہو اور دماغ کا بھی خاص تعلق نہ ہو کوئی ایسا کام ہے کہ جس کا جسمانی اعضاء سے تعلق ہے کہ ہاتھ سے کو کام کر رہے ہیں پوسے کو کام کر رہے ہیں سمجھے نا تو اس میں کیا ہے کہ ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے آدمی تلاوت کر رہا ہے اور میں ایسے لوگوں کو خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان بعد وہ اللہ کے نیک بندے بزرگ جو دنیا سے چلے بھی گئے ہیں کہ کبھی ان کا وقت کبھی کوئی لمحہ ان کا نہیں دیکھا کہ ان کے ان کے زبان پر قرآن کی تلاوت نہ ہو کوئی لمحہ ایسا نہیں دیکھا بیٹھے ہیں لیٹے ہیں کھڑے ہیں چل رہے ہیں تا ہر وقت قرآن کی تلاوت مسلسل زبان پر ہے تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں صرف ضرورت ہے اپنے آپ کو ان چیزوں پر لگانے کی چلانے کی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں بجائے فارغ بیٹھنے کے زبان بھی بند ہے بالکل نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی اکیلے ہی ہیں بات بھی کسی سے نہیں کر سکتے موبائل والا بھی فرد کرو کو کال بھی نہیں ہے تو فارغ بیٹھے بس شیطان کی یہ کوشش یہ بھی شیطان کا جال ہے ہتھکنڈہ ہے کہ انسان کو اس انداز سے فارغ بٹھا دینا بھئی اگر یہی وقت تم ٹھیک ہے تمہیں اگر زبانی قرآن یاد نہیں ہے تو قرآن سن سکتے ہو تلاوت لگا سکتے ہو وہ بھی نہیں اذکار کر سکتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ لا الہ اور اس کے کی اذکار کیا ان میں مشکل ہے کوئی لیکن صرف غفلت انسان کی استغفار کہیں کہیں کہ انتظار میں کھڑے ہیں کسی اپنے کہیں آپس میں گئے ہیں اپنی باری کا انتظار کرنے فارغ بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہیں نہ کوئی ذکر نہ کوئی تلاوت نہ کوئی استغفار کچھ نہیں کہیں گھنٹہ لگ جائے دو گھنٹہ لگ جائے بس سوائے وہ کام جو سامنے ہے اس کے انتظار کے سوا کچھ کام نہیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہاں کی عقل مندی ہے یہ لیکن ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہوتا ہے کہ فارغ بیٹھے ہیں وقت ضائع ہو رہا ہے وقت جا رہا ہے اور کچھ پرواہ نہیں کہ کیسے وقت ضائع ہو رہا ہے سر صالحین کے اللہ کے نیک بندوں کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیے جس طرح میں میں تو صرف اپنی آنکھوں سے میں صرف اس لیے ذکر کر رہا تھا آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جن کا یہ حال کہ ان کیا کوئی لمحہ قرآن کی تلاوت سے اللہ کے ذکر سے کسی اس طرح کی دعا سے فارغ نہیں ہر وقت ان کی زبان پر یہ چیز جاری ہے اور صاحب کا تماموں کے جو اللہ کے نیک بندے صرف والی ان کی زندگیاں تو اور ایسے بڑھ کر مثالی ہیں تو بات کر رہے تھے کہ ان دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہے انسان کے اوپر اس کی روح پر اس کے لیے کی عجر ثواب کے لحاظ سے اور ان چیزوں پر آدمی جس قدر اپنے آپ کو لگا لے چلا لے اسی قدر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفظ اور حفاظت کے لحاظ سے اور اس دنیا کے اندر ہر طرف شر پھیلا ہوا ہے ہر طرف شر جو ہے پھیلا ہوا ہے اور لوگوں نے علماء نے شرک اور خیر کے حوالے سے جو نفس ہیں جانے ہیں ان کی تین قسمیں بیان کی ہیں کیا کیا ہے بالکل خیر ہے کہ جن کے اندر خیر ہی ہے کو شر نہیں وہ کون ہے فرشتے ہیں اللہ کے انبیاء رسول ہیں کہ جن کے اندر خیر ہی ہے کو شر نہیں ہوتا اور دوسرے لوگ دوسری مخلوقات جن کے اندر شر ہی شر ہے شیطان ہے اور تیسری جن کے اندر خیر و شر ہے اور یہی تقریباً ہے یعنی فشتے وہ ایک غیبی مخلوق ہے ہم کو نظر نہیں آتے انبیاء اور رسول دنیا سے چلے گئے سمجھے نا باقی کون رہ گیا باقی خالص شر رہ گیا یا وہ جن کے اندر خیر اور شر ہے اور اکثر کے اندر شر ممکن ہے زیادہ ہو اس کا معنی پھر کیا ہے کہ آپ کا ہر وقت ایسی چیزوں کے ساتھ سامنا ہے کہ جو شریر ہیں یا تو خالص شریر ہیں شیطان جیسی یا جن کے اندر شر کے پہلو ممکن ہے زیادہ ہو آپ کا ہر وقت ان چیزوں سے واسطہ ہے تو اگر ایسی چیزوں سے ہر وقت واسطہ ہے تو کیسے بچیں گے اس لیے آپ یہ دعا ہم جو گھر سے نکلے والے بتا رہے تھے کہ آدمی گھر سے نکلتے ہوئے جب یہ دعا پڑتا ہے تو ہر طرح کی جنوں شیتانوں سے بلکہ ہر طرح کی بری نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور بری نظر ضروری نہیں کہ کسی ہے آپ کے حاصل کی ہو جو آپ سے حاصل کرتا ہے صرف اسی کے بری نظر ہو آپ کے کسی دوست کی بھی ہو سکتی ہے وہ بھی بری نظر سے مراد یعنی آپ کو دیکھے گا تو اچھی نگاس سے لیکن بادشاہ نے ایسی چیز نہیں کہی اس کا بھی آپ پر اثر پڑ گیا اور ہوتا ہے آپ کے بڑے کوئی عزیز قریبی رشتہ دار بھی ماں باپ بھی کیوں نہ ہو ان کا بھی اثر ہو سکتا ہے اسی طرح سے ایسی ایسی نگاہیں کہ جن کے بارے میں انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ جانوروں کی نگاہیں جان, جانوروں کی نظریں جو ہیں وہ اس کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے کوئی جانور آپ کو دیکھ رہا ہے پرندہ ہے کوئی کتا بلی ہے کوئی اور جانور ہے اس کی نظر کیا آپ کے اوپر اثر ہے آپ کس کی نظر سے بچو گے بھائی اگر اپنے آپ کو بچانے پر خود اپنے آپ کو بچانے پر آؤ تو کس کے سے بچو گے لیکن اللہ نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے پڑھنے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اب اس کے بعد اللہ جانے اور یہ ساری نظریں وہ جانے ان کو, ان نظروں کو بند کرنا ان کے شر سے بچانا اس کا کام ہے تو کہنے کا مقصد کہ یہ دعاؤں کا اثر تو ضرورت ہے ہم کو اپنی زندگی میں ان دعاؤں کے ان دعاوں کو لانے کی ایک متقی اور بادشع مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اسوا اختیار کرتا ہے کیا میں نے کا اس وقت یعنی ان کا طریقہ ان کو نمونہ بناتے ہوئے جی ہاں ان مسنون دعاؤں کو یاد کرتا ہے اور ان کے اوقات اور مناسب مواقع میں ان کو دہراتا رہتا ہے اس طرح اس کا دل اللہ تعالی سے ملا رہتا ہے اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اس کی روح کو بلندی حاصل ہوتی ہے اور اس کے وجدان و شعور پر رقت تاری ہوتی ہے ان دعاؤں کو یاد کرنے کا ہاں کیا طریقہ ہے پڑھیں پڑھتے رہیں اور کوئی طریقہ نہیں پہلے دن تھوڑا پڑھنے مشکل ہوگی دوسرے دن پڑھنا تھوڑی آسان ہو جائے گی تیسری دن وہ تھوڑی بہت آپ کو دبانی بھی یاد ہو جائے گی چوتھے دن اور تھوڑی دبانی یاد ہو جائے گی تو ایک ہفتے دس دن کے اندر مسلسل دعا پڑھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دعا یاد ہو چکی ہے اب آپ کو کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں رہے گی سمجھے نا یہ دعاؤں کا اور یہ اور اس کے بعد آپ ڈیلی پڑھتے رہیے بس ڈیلی اس کو یاد رکھیے ڈیلی پڑھتے رہیے اس کو مزید اس پر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو یہ ہے ان چیزوں کو یاد کرنے کا طریقہ کہ اس کے لیے آپ کو الگ سے کوئی ٹائم نکالنا الگ سے کوئی ہلکے بنانا کوئی اس طرح کی چیزیں بنانا ہانے ضرورت نہیں ہے اس کی بس ان کو پڑھنا شروع کر دیں اور ڈیلی کے مطابق ڈیلی کی روٹین رکھنے پڑھنے کی ہفتے دس دن ان کے اندر آپ کو خب خود بخود یاد ہوتی چلی جائے گی ہاں اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس وقت تو بڑی آسانیاں ہوگی صاحب کا زمانہ میں اگر کتابیں اس طرح کی چیزوں کو ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا آج کل کی کتاب نہیں تو آپ کے موبائل کے اندر ہی جہاں پر بڑا شر ہے اس کے اندر اس طرح کی خیر بھی ہے آپ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں جس میں صحیح اذکار صحیح دعائیں موجود ہوں حسن مسلم جیسی اس طرح کی چیزیں بس اس میں آپ، آپ کے پاس ہر موجود اور موبائل تو تقریباً ہاں کتاب تو کوئی جیب میں رکھتا کہ نہیں رکھتا لیکن اس کو تو چھوڑنا میرے خیال آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے کھانا پینا تو شاید کبھی چھوڑ جائے بھول جائے لیکن اس کا اپنے سے دور ہونا یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے اس روحانی ریاضت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کی ارواح کو سدھایا ان کے نفوس کو جلا بخشی جس سے وہ صاف شفاف اور روشن ہو گئے اور ان میں کوئی کھوٹ قدورت اور ملاوٹ باقی نہ بچی اور ان کے ذریعے سے اسلام کا عظیم معجزہ ظاہر ہوا اور ایک ایسی مہذب ترقی یافتہ اور منفرد نسل نمودار ہوئی جس نے چند ہی سال میں معجزات کر دکھائے اس روحانی ریاضت کیا ہے یہ روحانی ریاضت دعاوں کی اذکار کی وہ دعائیں جو مختلف موقعوں پر پڑ جانے والی ہیں اور وہ دعائیں اذکار بھی کہ جو ضروری کے موقع مناسبتی ہو ویسے ہی فارغ وقت ہے کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے تو است اللہ پڑھتے رہے لا لہ اللہ پڑھتے رہے کوئی تسبیحات پڑھتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے تو یہ ہے روحانی ریاضت لیکن اس سے جو کہتے ہیں نا کہ روح کو صدایا نفوس کو جلا بخشی صاف شفاف روشن ہو گئے ان کے یہ اسی وقت ہوتے ہیں بھائیو جب یہ دعائیں یہ اذکار یہ چیزیں دل سے پڑی جائے ان کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں ان کا اثر کیا ہے خالی صرف زبان ہلانے سے زبان سے خالی الفاظ ادا کرنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی اجر مل جائے گا آپ کو ممکن ہے آپ کو تحفظ بھی مل جائے کسی حد تک اگرچہ تحفظ بھی اسی وقت ملتا ہے جب آدمی ان چیزوں کو دل سے کہتا ہے میں نے شاد آپ کو واقعہ سنایا تھا ابھی اسی نمانے کی بات ہے ایک نوجوان کو کسا سانپ نے ڈس لیا تو سانپ نے ڈسا ہے ظاہر بات خطرناک چیز ہے تو بھائی اس کے پریشان ہے کہ سانپ نے ڈسا ہے اور کسی دور بستی میں تھے پاس کوئی ڈاکٹر کو وہاں سپنل کوئی ہاسپٹل وغیرہ نہ کوئی نہیں تھا تو باپ کو بتایا کہ بھائی کو سامنے ڈسا ہے تو باپ نے پوچھا بیٹے سے کہ تم نے شام کے کی ازکار کیے ہیں اس نے کا کیے ہیں اگر سوال باپ نے یہ کیا کہ دل سے جان بوجھ کر یعنی کہ اس کو سمجھتے ہوئے یعنی دل سے توجہ کرتے ہوئے کیے ہیں از بیٹا کہتا ہے کہ ہاں واقعی دل سے حاضر ہو کر توجہ دیے اس کے ساتھ کیے از کار تو باپ کہتا ہے پھر مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں بیٹے کہتے ہیں اس کو صاف نے ڈسا ہے اس کا بھی مر جائے گا باپ کہتا ہے بالکل بے فکر ہو خیر بیٹے مطمئن نہ ہوئے اٹھا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے چیک کیا دیکھا کہ زہر کا کوئی اثر نہیں ہے ہاں ڈسا ہوا ہے لیکن زہر کا کوئی اثر نہیں پھر بھی اس نے اس کو تھوڑی بہت دوائی دے دی کہ چھوٹی موٹی تو جو تکلیف تو ہوگی نا ڈسنے کی چل یہ بھی ختم ہو جائے اور آئے تو بابا جی سوئے ہوئے آرام سے مزے سے بیٹے حیران کے اس کو فکر ہی نہیں کوئی کہ بیٹے کو سامنے رسا ہوا ہے تو جب صبح ہوئی اب بیٹے پوچھتے ہیں باپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بالکل بے فکر تھے کہنے لگا کہ جب جب میں نے ایسے ہی پوچھا ہے کہ اس نے شام کے کی اذکار کیے ہیں اور دل دماغ کو حاضر کر کے یعنی واقعی اس انداز سے کیے ہیں غافل دل سے نہیں کیے تو پھر مجھے اللہ کا وعدہ یاد تھا اللہ کے وعدہ یاد ہے کہ جس نے بسم اللہ یہ لا دعا پڑھ لیدرح شعیح کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کرے گی اللہ کا وعدہ ہے تو مجھے اس وعدے پر یقین ہے تو اس لیے جب اس نے بہت ادکار دل سے حاضر ہو کے پڑے ہیں تو مجھے یقین تھا کہ سانپ اگرچہ ڈسنے کو ڈس لیا ہے لیکن اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا یہ وایو زندہ ایک مثال آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ان اذکار کا اسی وقت فائدہ ہوگا جب دل دماغ سے حاضر ہو کر پڑھیں گے اور جب دل دماغ حاضر نہیں ہوتا ایسے ہی لا سے پڑھ رہے ہیں پتنی کیا پڑھ رہے ہیں دل دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے زبان سے چل رہے ہیں تو پھر نقصانات بھی ہوتے رہتے ہیں اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ کسی غافل دل سے دعائیں بھی نہیں سنتا یہ دعائیں ہیں اذکار یہ دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اثر اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ زندہ دل سے نکلتی ہے ایسے دل سے نکلتی ہے نکلتی ہے جو حاضر دل ہو بیدار دل ہو غافل دل سے نکلی ہوئی دعا کا پھیلا کوئی نہیں ہے yeah. اس لیے جو یہ بتا رہے ہیں کہ روح کو جلا بخشی صحابہ کرام کی یہ ان کی جو تربیت ہوئی دلوں کے کھوٹ دور ہو گئے قدورتیں دور ہوں گی وہ ایسے دور نہیں ہوئی وہ واقعی ہی ان چیزوں سے روحانی تربیت حاصل کرتے ہوئے اور وہ اسی وقت ہوتی ہے جب دعا بھی ہو اس کا معنی بھی پتہ ہو اس پر توجہ بھی ہو سچے اور حقیقی مسلمان کو آج ہر زمانے سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی روح کو اس روشن اور بلند افق تک پہنچائے اور اس کے گرد اور اس کے گرد منڈلانے پر سدھائے تاکہ وہ اپنی دعوت کے معیار پر پورا اتر سکے اور جو عظیم ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں انہیں بحسن و خوبی ادا کر سکے جی ہاں تو آج ہر زمانے سے بڑھ کر ضرورت ہے انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے سمجھے نا تاکہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کر سکے اور ہم کہتے ہیں کہ اس ذمہ داری کے ادا کرنے سے پہلے ایک اور بہت بڑی چیز ہے اور وہ اس وقت کی گمراہیاں ہیں یعنی سوشل میڈیا کے حوالے سے اس وقت جو بے حیائی بدکاری بے بے راہ روی کا انداز ہے انسانی تاریخ میں کوئی اس کی مثال ہے پوری انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر کوئی مثال نہیں یعنی ہر لحاظ سے گناہ ہو فسک و فجور ہو شرک و بدات ہو بے حیائی بدکاری کچھ بھی کہہ جو اس جو اس وقت موجود ہے سابقہ انسانی تاریخ میں کہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو پھر کس قدر ضرورت ہے انسان کو اپنی روحانی تربیت کرنے کی کہ تاکہ اپنے آپ کو ان غلطوں سے بچا سکے ان سے اپنے آپ کو پاک کر سکے محفوظ کر سکے وہ اسی وقت ہوگا جب یہ تربیت ہوگی کہ جب ہر وقت نگاہیں پاک ہیں زبان پر اللہ کا ذکر ہے تلاوت ہے کوئی دعائیں ہیں اور کان بھی محفوظ ہیں ہر وقت غلط باتیں غلط چیزیں سننے سے تو تبھی جو ہے آدمی ان بے حجان روی کے دور میں اس فصق فجور کے دور دورے کے اندر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے ورنہ تو جس طرح آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے گمراہی کے بے راہ روی کے وہ دروازے وہ سیلاب جو کہ سابقہ تاریخ میں جس کی کوئی مثال نہیں دیا. مثالی مسلمان مرد کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ پچھلا ہمارا موضوع کیا تھا تھوڑا یاد بھی رکھے ہاں جی مثالی مسلمان کا تعلق اپنے, اپنے نفس, اپنے نفس اپنے کے ساتھ اور نفس میں ہم نے تین چیزیں ذکر کی تھیں کیا کیا تھی جسم ہے اور عقل ہے اور روح ہے نفس میں تین چیزیں آتی ہیں نفس مرادی اس کی ذات تو اس کی ذات یا اس میں تین چیزیں اس کا جسم جسم کی طرف جسمانی تربیت کہ جس میں کھانا پینا اس طرح کی چیزوں کا تعلق ہے روحانی تربیت اور اس سے اس سے پہلے عقل کی تربیت <تصفيق> تو یہ تین چیزیں جس کا جو انسان کا اپنے نفس سے تعلق ہے مرد ہو یا عورت ہو یہ یہ وہ چیپٹر ہیں یہ موضوعات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً اس میں مرد عورت کا کوئی خاص فرق نہیں ہے اس لیے ہم ان چیزوں کو اکٹھا لے رہے ہیں آگے چل کر کوئی ایسے موضوعات آئیں گے کہ جس میں اسلام کی تعلیمات میں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کچھ یعنی کہ مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں تو ہم وہاں پر پھر دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ لیں گے تو یہاں پر مثالیں مسلمان مرد مرد کا تعلق بلکہ عورت کا بھی یعنی کہ والدین کے حوالے سے جو مرد پر حقوق ہیں وہی عورت پر ہیں یہ فرق ہے کوئی ہاں جی ہاں فرق ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے تھوڑا فرق ہے زیادہ نہیں معمولی فرق ہے کہ ایک زندگی کے ایک مرحلے پر جا کر جو ہے عورت کا اس کے اوپر حقوق و واجبات کس کے زیادہ ہو جاتے ہیں کس کے تھوڑے ہو جاتے ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ ورنہ عموماً جو حقوق مرد پر ہیں وہی حقوق اور پر ہیں والدین کے حوالے سے تعلیمات دونوں کے لیے <تصفح> اسلام ایک مسلمان کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ زندگی کس طرح گزارنی ہے وہ فرد اور معاشرے کو آزاد نہیں چھوڑتا جیسا کہ مغربی معاشرے میں ہے کہ جو ہی بچہ بلوغت کے قریب پہنچا اب وہ آزاد ہے والدین کا حق اس پر ختم ہو گیا اب وہ جو جی میں آئے کرتا پھرے اور اگر اس کے رستے میں والدین رکاوٹ بنے تو پولیس اسٹیشن فون کر کے والدین کو حوالات میں بند کروا دے کہ یہ لوگ میری آزادی کو سلب کر رہے ہیں اور مجھ پر اخلاق کے نام پر بے جا پابندیاں عائد کر کے مجھے پریشان کر رہے ہیں اس طرح وہ اپنے والدین کو سزا دلواتا ہے یہ مغربی تصور ہے اسلام ایک مسلمان کو اپنے والدین کے ساتھ جس طرح کے تعلقات استوار کرنے کی تلقین کرتا ہے اس کی ایک دلکش تصویر کچھ یوں ہے جی ہاں آپ جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ وہ حقیقت ہے کہ جو صرف مغربی بھی ماحول کی نہیں آج وہ ہم پر مسلط کی جا رہی ہے آپ کے ملکوں کے قوانین بن رہے ہیں کہ جس میں پانچ سال کے چھ سال کے بچے کو حق ہے کہ کسی وقت بھی پولیس کو فون کرے اور ماں یا باپ کے اوپر کوئی کیس دائر کر کے ان کو جیل میں بھجوا دے پہلے تو کبھی سنتے تھے نا کہ ایسا کام کوئی یورپ امریکہ میں ہوتا ہے آج کل وہ آپ کے ملکوں کے قوانین بن کر وہ وہاں پر بھی لا رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں اس بات کو جاننے کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اب ماحول یہ کلچر اب صرف کسی خاص ماحول کا نہیں رہ گیا یہ وہ کلچر ہیں کہ جو اس وقت یو این او کے سب سے بڑے ایجنڈے ہیں یو این او کے سب سے بڑے ایجنڈے ہیں کہ ان کو ہم نے دنیا پر قوموں پر نافذ کرنا ہے بے حیائی کو بدکاری کو بہرہ کو خاندانوں کو تباہ کرنے کے جو بھی ان کے طریقے رستے ہو سکتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ وہاں پر سوچے ہیں فکرے ہیں پلانگیں ہیں اور جن کو باقاعدہ اس کے بعد اس کو پھر ملکوں پر تھونسا جاتا ہے نافذ کیا جاتا ہے جو اس کو لیتا ہے ان چیزوں کو قبول کرتا ہے اور اپنے ملکوں پر چلاتا لگاتا ہے ہاں پھر اس کو وہ عالمی جو بھی ان کے پروگرام ہیں ہاں ترقیاتی ترکی جو پروگرام ہے اس میں شامل کر لیا جاتا ہے اور جو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے اس کو پھر اس پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے ہاں کوئی نام تو خیر دوسری بات ہے وہ تو چھوڑ ہلکا پھلکا اس کا بڑا مسئلہ نہیں ہے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا پر ایک خاص کلچ خاص انداز سے ڈالا ہوا ہے کہ آپ اسی کلچ کے اندر رہو گے اسی سسٹم کے ساتھ چلو گے تو تم ہمارے ساتھ ہو ورنہ بش کے فلسفے کے مطابق جو ہمارے ساتھ نہیں وہ کیا ہے تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے بس یا تو ان کی مانو یا پھر ان کے تم خلاف ہو ان کے دشمن ہوتی تو یہ وہ فلسفہ اس لیے کبھی وہ وقت تھا کہ جب ہم کہتے تھے کہ یہ یورپ کے اندر ہوتا ہے امریکہ کے اندر ہوتا ہے وہاں پر وہاں کا کلچر ہے وہاں پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں آج صرف وہاں پر نہیں پہلے تو انہیں آپ کے قوموں کو تربیتیں کی ہیں وہاں جو لوگ جا کے بیٹھتے ہیں کیا خیال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہ وہی کے ہیں نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں ان کو وہاں پر تربیتیں دے کر ان کو ان کے دماغ خراب کر کے ان کے دین کو بگاڑ کر ان کے اخلاق و کردار کو گرا کر پھر ان کو ان کے ملکوں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں پر جا کر یہ تہذیب یہ کلچر وہاں پر پھیلائیں لوگوں کا ذہن بنائیں اور پھر اوپر سے یہ قوانین بن کر آتے ہیں تو اس لیے آج ہم وہ باتیں سنتے ہیں بلکہ وہ منظر دیکھتے ہیں کہ جو آج سے تیس 40 سال پہلے جس کا تصور ممکن نہیں تھا سمجھے نا جس کا کسی مسلمان کے ملک کے اندر کسی تصور کرنا ممکن نہیں تھا کہ مسلمان ملکوں کے اندر بھی کوئی ایسی بات کہنے والا ہوگا کوئی ایسا منظر نظر آئے آنے والا ہوگا آج وہ آپ کو منظر بھی نظر آتے ہیں ایسی باتیں بھی ایسے نعرے بھی سنائی دیتے ہیں میرا جسم میری مرضی اور عصر کے نعرے سمجھے نا کہنے کا مقصد کہ یہ سارے اس کے پیچھے لمبی پلانگیں ہیں وہ پلانگ جو آج سے بیس سال 30 سال پہلے شروع ہی تھی آج وہ مکمل ہو چکی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز چل رہی ہے اس لیے ضرورت ہے دشمن کی انساسوں کو سمجھنے کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے حقیقی مسلمان کی ایک نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کے ساتھ خوش معاملگی سے پیش آتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ان جلیل القدر اور عظیم کاموں میں سے ہے جن کی اسلام نے ترغیب دی ہے اور اس کی نصوص میں ان پر بہت زور دیا گیا ہے قرآن و سنت میں نصوص بکثرت مذکور ہیں اور ان سب میں والدین کے ساتھ نیک سلوک اور حسن مساحبت کا حکم دیا گیا ہے اس وجہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک باشعور مسلمان کی ایک ممتاز خثرت اور نمایاں عادت ہوتی ہے حسن سلوک پر کوئی آپ کو حدیث یاد ہے ہاں جی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ موضوع جو ذکر کیا ہے چند لائنوں میں اس پر کوئی آپ کو قرآن کی حدیث یاد ہو یا قرآن کی آیت یا کو حدیث یاد ہو وہ تو آیت آئے گی ہاں جی ماشاء اللہ یہ بھی ہے حدیث کیا ہے حدیث اس موضوع پر خاص یعنی اسی الفاظ کے ساتھ حدیث ہے من احق الناس سے بھی صحابتی کہ میرے اچھی صحبت کا میرے اچھے سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے پوری دنیا کے لوگوں میں سے تو آپ نے کیا فرمایا امک ام تمہاری ماں ہے پھر تمہاری ماں ہے تین بار اس کے بعد تمہارا باپ ہے تو حسن سلوک ہی کا یہ موضوع من احق الناس سے بھی صحابتی تو اس بار آپ نے <تصفح> یعنی اسلام کی طرح تعلیمات کہ سب لوگوں میں سے بڑھ کر اچھا یہاں پر کہنے والا کہیں کہ اللہ کی نبی صلاح <تصفح> اسلام کیا لوگوں میں سے نہیں ہاں جی کیسے جو ہے ماں کو یا اس کے بعد باپ کو سب سے بڑا حق دے دیا گیا آپ سزم کہاں ہے آپ کا حق کہاں پر ہے ہاں جی ہاں آپ کا حق اللہ کے حق میں شامل ہے <تصفح> <شامل تصفح> کہ آپ کوئی ایک آپ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے جو حق اللہ تعالیٰ کا عبادت کا ہے آپ سلسلم کی کیا ہے اطاعت کا ہے آپ کی اتباع کا ہے سمجھے نا اس لیے ہمارے ہاں شرک دو طرح کے ہیں ایک شرک ہے کس میں عبادت میں اور دوسرا شرک ہے اطاعت میں سچا مسلمان وہ ہے کہ جو نہ تو عبادت میں شرک کرتا ہے اور نہ اطاعت میں شرک کرتا ہے اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے توحید پر سمجھتے ہیں اب واقعی عبادت میں کچھ شرک نہ کر رہے ہوں اور ہوتا ہے شرک چاہے اچھا ان کو سمجھ نہ آتی ہو لیکن کرنے کو کرتے ہیں کیونکہ جب آپ سلسلم کی اطاعت میں شرک کر لیا تو پھر وہ صرف آپ کی اطاعت میں شرک نہیں بلکہ اس سے پہلے اللہ کی اطاعت میں شرک اور میں رسول فقط عطا اللہ اللہ نے آپ صرسم کی اطاعت کو اپنی اطاط قرار دیا ہے اس لحاظ سے آپ سرسم کے حکم کی اطاعت آپ کے اتباع آپ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں اللہ ہی کے حکم کی اطاعت ہیں تو اس لیے یعنی <coughs> اللہ تعالیٰ کا یعنی آپ سر کا حق جو ہے اللہ تعالی کے حق کے ساتھ ہے اس لحاظ سے ساتھ ہے کہ آپ کی اطاعت آپ کا حکم ماننا آپ کی اتباع کرنا آپ کی سنت پر چلنا وہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل اللہ کے حکم ہے تو اس لیے آپ کا حق یہاں پر الگ سے بیان نہیں کیا جاتا آپ کے حق کا اگر ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اسی وقت پورے ہوں گے جب آپ سرسنگ کی اتباع ہوگی آپ کے طریقے پر چلیں گے فیال بھائی دینا ہے چلیے چاہے تیار ہے سردی بہت ہے حقوق پہچانتا ہے اسلام نے والدین کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے جتنا اس دین کے علاوہ دوسرے ادھیان و مذاہب میں انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا اسلام نے ان کے ساتھ نیک برتاؤ اور اس سلوک کو اللہ پر ایمان اور اس کی بندگی کے درجے کے بعد متصل رکھا ہے قرآن کریم میں بکثرت کثرت پیدل پہ مسلسل آیات مذکور ہیں جن جو اللہ تعالیٰ کے خوش کے بعد والدین کے خوش کا درجہ قرار دیتی ہیں اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کو اللہ تر ایمان کی فضیلت کے بعد سب سے بڑی انسانی فضیلت قرار دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان و ابا تشری طو بھی شعیح او بلوا اور تم سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اس لیے سچا اور بشعور مسلمان دنیا میں ہر انسان سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک قرآن کریم نے والدین کے مقام کی بہترین تصویر کشی کی ہے اور وہ بلند اخلاقی اسلوب بتلایا ہے جسے ایک مسلمان کو والدین کے ساتھ معاملہ برتنے میں اختیار کرنا چاہیے یہ کہ اگر دونوں یا کسی ایک کی عمر قویل ہو جائے اور وہ بڑھاپے کمزوری اور بے چارگی کے مرحلے میں پہنچ جائیں تو اسلام نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے جو اس دین کے آنے سے پہلے انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا تھا ابودہ کبر احدلہ عہد اوکل فلاں اللہ افلاحما قولا کریما وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا رب كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَوَ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا اس میں یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تر نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ذکر کیا ہے اپنی توحید کا حق بیان کیا ہے اور ساتھ ہی والدین کا وابود اللّہ والا تو شرکوبی شعیح اور بالوالدین احسانہ اللہ نے اپنا حق بیان کیا اور ساتھ ہی والدین کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کتنا بڑا ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ والدین کے حق کے آنے کی کیا مناسبت ہے بڑا حق ہونے کے لیکن اور کوئی مناسبت ہے ہاں اگر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو تخلیق کیا ہے تو والدین اس کو جنم دینے والے ہیں والدین نے اس کو جنم دیا ہے تو اللہ تعالی اس کا حقیقی انسان کا خالق ہے اور ماں باپ اس کو دنیا میں آنے کا اس کا ذریعہ ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق کا ذکر کیا اپنے حق کے بعد تو جس میں اس بات کی تنبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اور سرک میں کا حق میں ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حق میں آ جاتا ہے اس کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے ہاں مسلمان سے اللہ تعالیٰ کا یہ زندہ و جاوید ارشاد حتمی فیصلے کی صورت میں ہے جس سے چھٹکار اور خلاصی ممکن نہیں یعنی تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو یعنی اس آیت کے حوالے سے اب جو ہے ایک ایک پوائنٹ پر بات کریں گے سب سے پہلے وقا ادا اور اب بک وقا کا معنی قضا قاضی سے قادی کیا کرتا ہے فیصلہ. فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ نے حکم چلا دیا ہے اللہ نے دو ٹوک فیصلہ دے دیا ہے یعنی کہ صرف اللہ نے کوئی تم کو ترغیب دلائی ہے بھائی یہ کرو بس بلکہ دو ٹوک فیصلہ حکم دے دیا ہے اور ایسی یعنی کہ ہم قرآن کریم میں اور چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں نماز کے لیے وقعدار بک روزے کے لیے وقادہ ربک نہیں پڑھتے لیکن والدین کی حق بیان کرتے ہوئے اور اس سے پہلے اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہوئے وہاں پر قبا کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ اس حکم کی اس چیز کی کیا اہمیت اللہ کے yeah. اس آیت میں اللہ تعالی کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے درمیان مضبوط تعلق پایا جا رہا ہے اس طرح والدین کے مقام کو اتنی بلندی اور ان کی قدر و منزلت کو اتنی رفعت حاصل ہوتی ہے جہاں تک حکمن و حکمن و حکماء مسلح حکماء. جہاں تک حکمہ و مصلحین اور معلمین اخ... معلمین اخلاق کبھی نہیں پہنچ سکے ہیں یعنی قرآن نے جو تعلیم دی ہے یونان کے حکمہ ان کے حکیموں کی بات ہیں بڑے بڑے دنیا کے مصلحین کی باتیں کہ والدین کے حوالے سے جو ان کی طرح طرح کی جو ان کی باتیں کہیں جا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا والے کسی حکیم کی کسی مسئلے کی بات کسی معلم کی بات اس تک نہیں پہنچ سکتی جو قرآن نے کی ہے yeah. آیت کا سیاق والدین کے ساتھ حسن سلوک کی روشن اور عظیم تصویر کھینچنے پر اتفاع نہیں کرتا بلکہ وہ وجدانی رقیق اور محبت آمیز تعبیر کے ذریعے سے جس سے رقت، سلاست اور انسیت ٹپکتی ہے بیٹوں کے دلوں میں رحم و ہمدردی اور حسن سلوک کے جذبات موزن کر دیتا ہے فرمایا کیا مطلب اس سے یعنی اس سے عبادت کا معنی یہ ہے کہ صرف آیت نے کو حکم نہیں دیا بس ایسا کرو بلکہ الفاظ کا ایسا استعمال کیا گیا ہے انداز ایسا ہے کہ جس میں سننے والے کو پڑھنے والے کے دل میں مزید ایک رقت پیدا ہو مزید ایک والدین کے حوالے سے ایک ہمدردی اور حسن سلوک کا جو ہے جذبہ پیدا ہو یعنی بعض اوقات آپ کو حکم دیا جاتا ہے یہ کام کرو اب وہ کام کرتے ہیں لیکن صرف ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی عزت احترام ہونا اس حکم کا اس حکم کے لیے کوئی آپ کے دل میں خاص ایک مرتبہ مقام ہونا وہ چیز نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے حکم میں پورا کر رہے ہیں لیکن آپ بعض اوقات کو حکم ہی ہے وہ پورا کر رہے تھے لیکن حکم پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس حکم کے حوالے سے آپ کے دل میں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے اس چیز کا مقام کیا ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہے والدین کے حوالے سے بھی اللہ نے حکم دیا ہے تو صرف حکم نہیں دیا بلکہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن الفاظ سے جو ہے مزید انسان کے اندر جو ہے وہ حسنِ سلوک کا ان چیزوں کا جذبہ پیدا ہو دیا اور حسنِ سلو کے جذبات موزن کر دیتا ہے فرمایا اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو وہ تمہاری دیکھ بھال نگرانی اور حفاظت میں رہتے ہیں اور وہ بوڑھے غائف اور کمزور ہوتے ہیں اس لیے بچوں کے کہیں تمہارے منہ سے ناراض ناراضی ملامت اکتااہٹ اور تنگی کا کوئی کلمہ نہ نکل جائے اچھا بوڑھے ہونے کا یہاں پر ذکر کیوں کیا وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے کل کی بارہ احدو ہوما قلعہ ہوما کہ اگر تیرے ہوتے ہوئے ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے کو بُڑھاپے کو پہنچ جائے دونوں بوڑھے ہو جائیں تو بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا بڑھاپے کے اندر کئی چیزیں ہیں ایک تو انسانی قوت و طاقتوں کا کمزور ہو جانا بلکہ بعض اوقات بالکل ختم ہو جانا اور دوسرا ذہنی طور پر بھی انسان کا کمزور ہو جانا ذہنی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں ایسی چیزیں آدمی کرتا ہے کہ جو دوسروں کو ناگوار گزرتی ہیں ایسے مطالبے بعض اوقات کے جو بالکل عقل کے خلاف ہوتے ہیں سمجھے نا ایسی باتیں کہ جو بالکل سننے والے کو ناگوار لگتی ہیں کس وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے کہ ذہن دماغ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے اور اس وجہ سے اس بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا ایک تو چونکہ وہ کمزور ہیں جسمانی طور پر اس وجہ سے وہ تمہارے یعنی کہ محتاج ہیں اور دوسرا اس بڑھاپے کی وجہ سے ان کا دماغ ان کی باتیں اس طرح کی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر برداشت کی ضرورت ہے صبر کی ضرورت ہے اگر صبر نہیں ہوگا برداشت نہیں ہوگی تو وہاں پر آدمی کوئی غلط بات کہہ دے گا کوئی سخت بات کہہ دے گا آگے سے کوئی اس طرح کی چیز کہ تم کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسی باتیں تم کر رہے ہو یعنی اس طرح کی باتیں بعض جو کر جاتے ہیں سر پھرے لوگ والدین کے ساتھ نہیں دیکھتے نہیں سمجھتے کہ اس کی حالت کیا ہے یہ کس کیفیت میں ہے اگر بچہ جو ہے اس سے اس طرح کی باتیں کرے تو کبھی آدمی ناراض نہیں ہوتا کہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے بلکہ سو دفعہ بھی بات بچہ ایسی بات کر جائے تب بھی اس کو ناراضگی نہیں ہوگی میں کل پرسوں ایک پوسٹ میرے پاس آئی بہت اچھی پوسٹ تھی تو اس نے اس میں لکھا ہوا تھا بوڑھے باپ نے بیٹے سے کوئی بات پوچھی کوئی چیز پوچھی تو بیٹے نے آگے سے اس کو بتایا کچھ تو باپ نے پھر دوبارہ پوچھی تو بیٹا آگے سے تھوڑا ناراض ہوا اس کو ناگواری ہوئی تو باپ کہنے لگا کہ میں وہ وقت جانتا ہوں کہ جب تم نے مجھ سے کوئی بات کسی بات کا نام لیا وہ بات تم نے پوچھی تھی پھر دوبارہ پوچھی میں تم کو دوبارہ بتائی تم نے تین بار پوچھی تین بار بتائی دس بیس مرتبہ 50 مرتبہ تم نے بار بار مجھ سے وہ بات پوچھتا رہا اور میں تم کو بتاتا رہا میں تم کو ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم کو سمجھی آتی تم سمجھتے کیوں نہیں ہے تم کو ایسا نہیں کہا میں نے لیکن یہ انسان جب یہی معاملہ اس کا باپ کے ساتھ ہوتا ہے اب باپ اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے? یہ چیز کہ پچاس مرتبہ بھی بیٹا کوئی چیز پوچھتا ہے تو باپ بڑی خوشی کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس کو بار بار بتاتا رہتا ہے لیکن اگر وہی باپ بوڑھا ہو جائے اسی بیٹے سے جس کو پچاس مرتبہ بات اس نے بتائی تھی اب وہی اسی بیٹے کو اگر وہی بیٹے کو دوسری بات کو بار کہہ دے کہ یہ بات کیا ہے بیٹا آگے سے ناراض اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے دونوں کے اندر اور دونوں کے معاملے کے اندر اس لیے جو اللہ طرف نہ وہ بال والدین احسان آ احسان کا لفظ کیا ہے احسان کا معنی کیا ہے بڑھ کر ہم نیکی نیکی کا لفظ کہتے ہیں لیکن نیکی کے آگے کیا ہے بڑھ کر کا احسان کا لفظ پہلی بات تو لغوی طور پر احسان یوفسن کے معنی کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے کرنا کوئی بھی بات ہے کام ہے کچھ بھی ہے بہت اچھے انداز سے اچھے طریقے سے بہتر سے بہتر انداز سے اس کو کرنا یہ ہے احسن تو اس لفظ کے اندر ہی جو ہے وہ یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان یعنی ان کی خدمت بہتر سے بہتر انداز سے کرنا اور احسان کے اندر اور ایک اور بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو یہ تو البوئی معنی ہے اصطلاحی طور پر کیا ہے کہ جو آپ آپ کے ساتھ جو کسی نے کیا ہے آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرو آپ کے ساتھ جو کسی نے کیا ہے آپ اس سے بڑھ کر کرو کہ اگر ماں باپ نے تمہارے ساتھ نیکیاں کی ہیں تمہاری خدمت کی ہے تمہیں پالا ہے تمہاری پرورش کی ہے تم پر خرچ کی ہے اور سارا کچھ کیا ہے اب ماں باپ اس مرحلے تک جا پہنچے کہ اب ان کو ضرورت ہے تمہاری تو تم پھر ان سے بڑھ کر ان کے ساتھ کرو حالانکہ آدمی ان سے بڑھ کر کرتا نہیں ہے لیکن اللہ نے یہاں پر احسان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں پر اگرچہ بڑھ کر کرتا نہیں ہے لیکن کم از کم ان کو اگر بدلہ ہی ان کا دے دے تب بھی اس کا وہ احسان ہے کس لیے فرق یہ ہے کہ ماں باپ بیٹے کے ساتھ بچے کے ساتھ کرتے ہیں ایسی چیزیں ایک شفقت کے محبت کے انداز سے اللہ نے فطری طور پر وہ جو شفقت ماں باپ کے دل میں رکھی ہے بچوں کے لیے بیٹوں کے لیے کہ بڑی سے بڑی ان کی مختلف چیزیں برداشت کرتے ہیں ان کے اس طرح کی چیزوں کو کس لیے کہ ماں باپ کے دل میں شفقت رکھی ہے محبت رکھی ہے اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کوئی بچہ پلتا ہی نہیں سمجھے نا بچوں کے بچپن میں کیا کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں ماں باپ کو ان کی خاطر کس کس انداز سے کیا کیا مشکلات ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور بڑی خوشی سے برداشت کرتے ہیں سمجھے نا بغیر اس میں تنگ پڑے کبھی بچے کو تان باز نہیں تانے باز, تان باز, نہیں دیتے کہ تم یہ کیسا ہے بلکہ ساری چیزیں بیمار ہو جائے تو اس کو تکلیفیں ہوں اس کے طرح طرح کے معاملات ہوں ہر چیز اس کی برداشت کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے کرتے ہیں کس وجہ سے کہ اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے انسان کے اندر اور صرف انسان بلکہ حوالوں کے اندر بھی جانوروں کے اندر بھی لیکن یہی چیز اگر ماں باپ کو ضرورت پڑے بیٹے سے بڑے ہو کر تو یہاں پر معاملہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے سمجھے نا ہاں وہ ضرور ہے احسان کا حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ وہی وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے حکم کی اطاعت ہے یعنی فطری جذبہ نہیں ہوتا دیکھیں نا فرق کیا ہے وہاں پر فطری جذبہ تھا ماں باپ کا اولاد کے لیے سارا کچھ کرنا فطری جذبے کے تحت تھا وہ شفقت وہ محبت وہ چیز لیکن بیٹے کا ماں باپ کے ساتھ کرنا بڑے ہو کر وہ فطری جذبے سے ہٹ کر وہ اللہ کا حکم ہے وہ ایک اطاعت کا انداز ہے صرف ایک حکم کو ماننے کا انداز ہے جس میں فطری جذبہ نہیں ہے تو اس لیے وہاں پر پھر احسان کا نام دیا کہ تاکہ تم یہ اگر تم صرف برابر ہی اتنا ہی کر لو جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تب بھی وہ تیرا احسان ہے تب بھی وہ تیری نیکی ہے کیونکہ کیونکہ فطری جذبہ نہیں ہے اس لیے یہ چیز کرنا عام طور پر مشکل لگتی ہے اور اس لیے عمر فاروق نے ان کے پاس جب ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ میری ماں اس حالت میں ہے کہ حتیٰ کہ قدائے حاجت بھی کرتی ہے تو میں اس کو صاف کرتا ہوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہوں تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا تو عمر فاروق مانتے ہیں کہ تم نے اس کی ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کرتے کیا جو اس نے تجھے پیدا کرتے ہوئے کی تھی اور دوسری چیز یہ کہ وہ تمہارے ساتھ یہ سارا کچھ کرتی رہی ہے زندہ اور کس لیے کرتی تھی کہ تمہارے ساتھ محبت کے شفقت کے انداز سے اور اس کی دعائیں ہوتی تھی کہ تم صحیح سلامت رہو زندہ سلامت رہو اور تم اس کے ساتھ کر رہے ہو کس انداز سے اس لیے کہ چلو چند دن کے مہمان ہے آج جاتی ہے کل جاتی ہے یعنی تمہیں اس کی موت کا انتظار ہے اور تمہیں اس کی وہ, وہ, وہ جو ہے تمہارے کس چیز کے انتظار میں تھی تمہاری زندگی کے انتظار میں بڑا فرق ہے اسے تیری زندگی کے انتظار تھا کہ تو زندہ hmm. رہے سلامت رہے اور تو اس کے ساتھ کر رہا ہے اس کی موت کے انتظار میں بہت بڑا فرق ہے دونوں کے اندر سمجھتے ہو کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا فرمایا تو انہیں اف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ کوئی بات کہنے سے پہلے دیر تک سوچ لو اور ایسی بات کہو جو ان کی پسندیدہ ہو جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں چنانچہ فرمایا ان سے احترام کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ پورے احترام اور انتہائی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتا ایک ایک پوائنٹ لے کر بھی پر بات کریں گے नहीं. جس طرح انتہائی آرزی اور فروتنی اور خوشی و خدو کے ساتھ کھڑا ہو جا ہوا جاتا ہے فرمایا اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو کیا میں کیا ہے مغفر مغفر لہما جنا حفظ اپنا بازو ان کے لیے جھکا دو جس طرح پرندہ مرغی اپنے پر جو ہے اپنے بچوں کے لیے جھکاتی ہے ایسے ہی تم بھی اپنے پروں کو اس کے لیے جھکا دو اپنے بازو کو ان کے لیے جھکا دو Yeah. اور ان کے لیے تمہاری زبان سے دعا نکلنی چاہیے کیونکہ انہوں نے تم پر ایسا احسان کیا ہے جسے بلایا نہیں جا سکتا اور تمہاری اس وقت پرورش کی ہے جب تم چھوٹے کمزور اور ناتواں تھے چنانچہ فرمایا اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا آہ, کیا دعا ہے ربرحمٰ رب کمار ربیانی رب رب صویرہ وارکیقم کا فی تاکہ ہم سیرت کا درس لیں بتا اس کو میں چاہتا ہوں پہلے بھی کئی بار کی ہے کہ اس کو تھوڑا پڑھا کرے تاکہ ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں یہاں پر سیکھ رہے ہیں ان کو یاد بھی کر سکیں یہ حقیقت میں صرف یعنی کہ کوئی سننے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ تربیت ہے عمل کے لیے بھی اور ان چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا ان کو یاد کرنا تاکہ ہم آگے بھی لوگوں کو یہ چیزیں بتا سکھا سکیں